تحقیق کا حکم دیا گیا ہے تقلید نہ کرنا تحقیق کرنا اور ایک بات آج نوٹ کر لیں تحقیق کرنا نہ تو کسی عالم کی توہین ہے نہ کسی بزرگ کی بیعت بھی ہے یہ جو کہتے ہیں نا جی یہ تو بی بند کر کے مان لینا یا ادب ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں تحقیق کرنا نہ کسی شخص کی توہین ہے نہ کسی قوم کی نہ کسی بزرگ کی کوئی بےعد بھی نہیں تحقیق کرنا دل حقیقت نتیجے تک پہنچنے کا نام ہے کہ بندہ نتیجے تک پہنچے کہ بات کیا ہے کوئی تو ہی نہیں اور یہ بات کرنے والے کے اوپر الزام نہیں ہے اب میں آپ کو قرآن کریم سے ایک مثال دیتا ہوں اور آپ نے یہ مثال سنی ہے پھر سن لیں سلیمان علیہ السلام آپ جانتے ہیں وقت کے بادشاہ بھی ہیں اور وقت کے نبی بھی ہیں وقت کے بادشاہ بھی ہیں اور وقت کے نبی بھی ہیں جانور پرندے ان کے ماں تحت سب کی بولیاں جانتے ہیں سب کا آڈ کرتے ہیں کہاں تھے کدھر تھے کیا کرنے گئے تھے ایک دن ایک چھوٹے سے پرندے کو غیر حاضر پایا چھوٹا سا پرندہ آپ نے دیکھا ہوگا ہد اگر اس کو زبا کر لیا جائے اس کا گوشت ایک پاؤ بھی نہیں ایک پاؤ کا بھی گوشت نہیں چھوٹا سب فرماتے ہیں مالیا لا ارل ہت یہ قرآن ہے مالیا لا ارل ہت ود نظر نہیں آ رہا ہود ہود پرندہ نظر نہیں آ رہا ام کان امین الغ لگتا ہے غیر حاضر ہے کہیں چلا کیا اور جانے کی اطلاع نہ دی کہیں چلا کیا اطلاع نہ دی کہاں جائے گا کتنا دور جائے گا آخر اس نے آنا ہے لا بن نہ آج آئے اس کو سخت سزا ملے گی او از ہو سکتا ہے اس کو آج جمع کر دیا جائے اولا بھی سلطان مبین ہاں اگر کوئی معقول عذر لائے گا تو بچ جائے گا فما کا سا گئی تھوڑی دیر گزری فما کا سا گئی تھوڑی دیر گزری فکالا ہت تو بیمالم ہت بھی ہو گیا آتے ہی کہتا ہے اے سلیمان احد تو بیمالم تو ہت بھی میں آپ کے پاس ایک ایسی رپورٹ لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے میں ایک علاقے میں کیا وہاں ایک قوم ہے اس قوم کا نام سبا ہے قوم سبا وہاں سے ہو کر آیا ہوں سلیمان آپ گفتگو سن رہے ہیں ہد ہد کی قومی سبا سے ہو کر آیا ہوں وہ علاقہ آپ نہیں جانتے وہاں کے حالات کا آپ کو علم نہیں ہے انی وجہ تما تم, تم کو ہم وہاں کیا ہے پتہ ہے بہت ہو کہتا ہے سلیمان انی وجہ تم راتن تم ہم وہاں کا بادشاہ کون ہے پتا ہے وہاں ایک عورت کی حکومت ہے وہاں کی بادشاہ عورت ہے, ہے بہتیت من کل شہی عورت وہ ہے اس کے پاس دنیا کے ہر خزانے موجود ہے دنیا کے ہر خزانہ اس کے پاس سونا چاندی لال جواہر موتی وہاں باغات نہریں وہ ملک کیسا ہے افسوس حکومت عورت کی ہے ہود ہود کو بھی افسوس ہو رہا ہے ولا ہار شو اس کا میں تخت دیکھ کر آیا ہوں تخت جس پر وہ بیٹھ کر حکومت کرتی ہے بہت بڑا تخت ہے لمبا چوڑا پورا تخت شیشے کا ہے شیشے کا شیشے کا بہت بڑا تخت ہے اس کا لیکن دوسری افسوس اور خطرناک بات یہ ہے وجد ہا وا آیا ہے ایمان پر قربان جائیں تیرے عقیدے پر قربان جائیں چھوٹا سا پرندہ لیکن تیرا ایمان کیسا تیرا عقیدہ کیسا کہتے وجت تو ہاں وہ قوم ہا یس جتون علی افسوس کی بات یہ ہے وہ عورت اس کی قوم ریا سارے کے سارے سہتا کرتے ہیں کس کو اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سہتا کرتے ہیں مجوسی ہیں مجوسی ہیں سورج کی آگے جھکتے ہیں بجت تو و کو یس جدون علی شم سے مندون اللہ لهم اس شیطان لهم فسدتهم شیطان کا اس قوم پر حملہ ہو چکا ہے کون کہہ رہا ہے حد حد. شیطان نے اس قوم کو گمراہ کر دیا ہے رب کو چھوڑ کر سورج کے آگے جھکتے ہیں آگے توحید پر تو ہو کرتا ہے سورہ نہ ہل پڑ کے دیکھے سلیمان سن رہے ہیں ہائے پرندہ پرندے کو کسی سے کیا تکلیف کسی پر کیوں الزام لگائے پرندہ پرندہ کیوں جھوٹ بولے ساری گفتگو تقریر سن کر سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں کالا سنندور سدکتا ام کن نے نل کر دی خد نے ساری بات بتا دی لیکن سن سننظر ضر اسدکتا ام کن نل میں تحقیق کروں گا یہ تحقیق کرنا پرندے پر الزام نہیں ہے اس کو جھوٹا کہنا نہیں ہے یہ بات کی تہ تک پہنچنے کا نام تحقیق ہے کہ بات کی حقیقت کیا ہے معاملہ کیا ہے کہیں مغالتا تو نہیں لگا کہیں غلط فہمی تو نہیں ہے ان خدشات کو دور کرنے کا نام تحقیق ہے تحقیق کو ہمارے دوست سمجھے نہیں مغلتا لگ سکتا ہے چاہے عالم ہو چاہے مفتی ہو کیا مغولتا نہیں لگ سکتا غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا آپ کا مولوی کیا ہوتا ہے آپ مفتی کیا ہوتا ہے آپ کا امام کیا ہوتا ہے آپ کا خطیب کیا ہوتا ہے آئیے اس امت کی افضل ترین جماعت میرے نزدیک آپ کے نزدیک کون ہونے چاہیے صحابہ کرام مغلتا ان کو بھی لگ جاتا تھا مغلتا ان کو بھی لگ جاتا تھا غلط فہمی ان کو بھی ہو جاتی تھی آپ کیا ہیں آپ کا ایمان کیا ہے آپ کو مفتی کیا ہے نہیں جی نہیں جو کچھ کہیں صحیح ہے آئیے صحیح مسلم کے حوالے سے مشہور حدیث سناتا ہوں مشہور حدیث سیدنا عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ صبح کے ٹائم جب لوگ کام کاج کے لیے نکلتے ہیں صبح کو ناشتہ کیا ہر آدمی گھر سے نکلتا ہے کوئی کھیتوں میں کوئی مارکیٹ میں کوئی کہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کام کاج کے لیے گھر سے نکلے مسجد نبی کے قریب سے گزرے مسجد نبی کے قریب سے گزرے حیران ہو گئے حیران ہو گئے کیوں یہ دیکھ کر کہ مسجد نبی صحابہ صحابہرام سے بھری ہوئی ہے نماز کا وقت نہیں نماز کا وقت نہیں ہے بے وقت مسجد نبی لوگوں سے بھری ہوئی ہے اندر چلے گئے سلام کیا لوگوں سے کہا کیا مسئلہ ہے اچھا یہ بھی حیرت ہوئی سید نے عمر نے دیکھا کہ مسجد نبی لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور سارے لوگ جو بیٹھے ہیں سب رو رہے اس کا معنی مدینے میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے مدینے میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے سب لوگ سر جھکائے رو رہے ہیں امیر عمر نے سلام کیا لوگوں سے پوچھا کیا ہو گیا بھائیوں کیوں پریشان بیٹھے ہو کیا ہو گیا لوگوں نے سر اٹھایا کہا عمر آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے نہیں مجھے کوئی پتہ نہیں لوگوں نے کہا تلّہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نسا آپ کو معلوم نہیں اللہ کے نبی نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی اللہ کے نبی نے یہ صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اللہ کے نبی نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے سدمہ کتنا بڑا تھا میں یہاں روک کر پوچھتا ہوں کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام جھوٹے تھے جو کسی ایک صحابی کو تمام کو نہیں کسی ایک صحابی کو جھوٹا کہے گا وہ بائمان ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں صحابہ کرام سچے تھے سادک تھے امین تھے دیانتدار تھے اور یہاں مسجد بھری ہوئی ہے ایک نہیں دو نہیں سب کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے آج اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دیے جو بھی سن رہا ہے وہ بیٹھ کے رو رہا ہے سیدنا عمر نے سنا اور بیٹھ کے نہیں نہیں سنو بیٹھے نہیں بیٹھے نہیں بلکہ فور کہتے ہیں لال امن زالی کلیم <الْيَوْن> میں تہ تک جاتا ہوں تہ تک کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے تحقیق اسی کا نام ہے یہی بات آج اہل حدیث کہتے ہیں امام مالک قابل احترام ہیں امام ابو حنیفہ قابل تعظیم ہیں امام شافی امام بن حنبل سب کا احترام ہے لیکن مغلتا لگ سکتا ہے غلط فہمی لگ سکتی تحقیق کرو تحقیق مغالتا کہاں ہے غلط فہمی کہاں ہوئی امیر عمر نے فرمایا میں نہیں بیٹھتا میں بات کی حقیقت تک جاؤں گا تہ تک جاؤں گا یہ کہا اور نبی علیہ اسلام کے گھر کی طرف چل پڑے راستے میں اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک زبان حال ہے ایک زبان کال ہے آپ میرے ساتھ میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں اس کو زبان کال بولتے ہیں جب میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہوں کبھی چودھری بن جاتا ہوں کبھی ملازم بن جاتا ہوں کبھی غریب بن جاتا ہوں کبھی کچھ اس کو زبان حال بولتے ہیں آدمی سویا ہوا ہے جب تک نیند نہیں آتی اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے یہ زبان حال ہے زبان حال سے گفتگو کر رہے ہیں کون عمر برختاب رضی جا بھی رہے ہیں. اللہ کے نبی کی طرف جا بھی رہے ہیں. اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں عمر اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، عمر اگر نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو تیری بیٹی ہفسہ کو بھی طلاق ہو گئی تیری بیٹی ہفسہ کو بھی طلاق تو ہو گئی اگر معاملہ ایسا ہے پھر اپنے آپ سے کہتے ہیں عمر کوئی آدمی خوشی میں اپنی بیوی کو تلاک نہیں دیتا بیوی پریشان کرتی ہے تو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا اللہ کے نبی کو بیویوں نے تکلیف پہنچائی ہوگی پھر اپنے آپ سے کہتے ہیں امر اس کا مطلب پھر یہ بنے گا کہ تیری بیٹی ہسا نے بھی میرے پیغمبر کو تکلیف پہنچائی ہوگی آخری بات کہتے ہیں اللہ کے نبی کا گھر آ جاتا ہے آخری بات کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھتا ہوں اگر واقعی آپ نے طلاق دے دی ہے اللہ کے نبی سے اجازت لیتا ہوں لادر بننا انہوں کہو اور کو میں نہیں جانتا لیکن آج ہی ہف کی گردن اڑا دوں گا یہاں روک کر غور کریں ہر شخص کو اپنی بیٹی اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے بلکہ جب کوئی شخص کسی کو طلاق دیتا ہے اس کا خاندان اس طلاق دینے والے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے کرتے ہیں ان کے گھر آنا ان کو بلانا پسند نہیں کرتے اگر مجھے اور آپ کو اپنی بیٹیاں پیاریاں ہیں عمر کو پیاری نہیں تھی لیکن فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے اجازت لوں گا اس کے بعد آج بیٹی ہفسہ کی کرتن اڑا دوں گا اس کا معنی یہ بیٹی پیاری ہے لیکن بیٹی قربان ہے محمد مصطفیٰ پر اللہ کے نبی سے ایسی محبت کرو ماں باپ سے بڑھ کر اولاد سے بڑھ کر اور یہ ہے محبت کرنا دروازہ کھٹکھٹایا کون عمر اندر آ جاؤ عمر کہتے میں اندر کیا سونے اندر کیا اور میں نے دیکھا نبی علی اسلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سر جھکائے ہوئے ہیں سر نگوں ہیں تو میں نے اپنے آپ سے کہا عمر لگتا ہے جو سنا تھا وہ حقیقت تھی جو سنا تھا وہ حقیقت تھی لگتا ہے طلاق ہو گئی ہے عرض کی اے اللہ کے رسول صلح صلح صلح مسجد نبی بھری ہوئی ہے وہی وہ سے مجھے پتا چلا کہ آپ نے اپنی تمام بیویوں کو تراک دے دی عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا میری طرف دیکھا اور فرمایا عمر، میں نے کسی ایک بیوی کو بھی تلاک نہیں دی بتا نوز باللہ صحابہ جھوٹ بول رہے تھے کیا صحابہ جھوٹے تھے جھوٹ الگ چیز ہے مغالطہ الگ چیز ہے غلطی الگ چیز ہے غلط فہمی الگ چیز ہے یہی بات ہم کہتے ہیں ہم غریبوں کی درویشیوں کی بات کو سنو ہم کہتے ہیں اگر کسی مسئلے میں امام شافی کہیں یہ کام جائز ہے امام وہ حنیفہ کہیں نہ جائز ہے لوگوں تحقیق کر لو مغالطہ کہاں ہے مغالتا کہاں ہے تحقیق کر لو ایک وقت امام کہتا ہے یہ چیز حلال ہے دوسرا امام کہتے نہیں حرام ہے کہیں مغلتا ہے مغلتے کو سمجھو کہاں ہے ورنہ قرآن و حدیث میں ایک چیز کو حلال کہا جائے اس کو حرام بھی کہا جائے ایسا بالکل نہیں قرآن و حدیث میں ایسا بالکل نہیں ہے ایک چیز حلال بھی ہے حرام بھی ہے ایک کام جائز بھی ہے نجائز بھی ہے ایسا بالکل نہیں ہے تو پھر مغالطہ ہے مغالطہ کہاں ہے کس جگہ ہے یہ تحقیق کریں یہ ذمہ داری ہے یہ ہم کہتے ہیں آگے سے جواب ملتا ہے بیعت بھی ہے تو ہی نہیں دین کو کھلونا بنا دیا گیا تحقیق مت کرو جس امام کی بات اچھی لگے لے لو اچھی ہے یہ کھچڑی نجیز ہے سمجھو احترام الگ چیز ہے اب سنیں صحابہ میں سے کسی نے جھوٹ نہیں بولا تھا صحابہ سچے تھے جھوٹے نہیں تھے تو یہاں کیا ہوا یہاں غلط فہمی لگی وہ بتاؤں گا غلط فہمی لگی لگی, لگی ایک کو دو کو تین کو چار کو جو سنتا آیا بیٹھتا گیا یہ بات غلط ہو سکتی ہے تیسرا آیا چوتھا آیا پانچواں آیا یہ بات غلط تو نہیں کہہ سکتے ہیں بیٹھ گئے بیٹھ گئے مزے بھر گئے آج بھی یہی ہوتا ہے یہ سبھی لوگ غلط کہہ رہے ہیں یہ اتنی بڑی تعداد میں یہ چھوٹے ہیں دیکھیں اسے اتنی بڑی تعداد میں یہ سب غلط کہہ رہے ہیں یہ جواب ہیں یہ کوئی جواب نہیں ہے سمجھو نبی علی السلام فرما دے عمر میں نے اپنی ایک بیوی بی کو بھی طلاق نہیں دی اچھا مسجد بھری ہوئی ہے اچھا عمر اصل میں ان کو مغالتا لگا ہے کون فرما رہے ہیں محمد اور رسول یہ نہیں فرما رہے اللہ کے نبی یہ جھوٹے ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے جھوٹ بولے نہیں نہیں فرمایا نہیں ان کو مغالتا لگا ہے مغالتا کیا لگا آپ کو پتا ہے مغالتا کیا لگا نبی علیہ السلام کی بیویوں نے کچھ مطالبے رکھے عورت مطالبے رکھتی ہے نا مجھے زیور چاہیے چیز چاہیے عورتیں ہیں نبی علیہ اسلام کی بیوی ہیں وہ بھی تو عورتیں تھیں نا انسان ہی تھے ان کے اندر بھی کچھ جذبات تھے خواہشات تھی دیکھتی ہوں گی اور عورتوں کو کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں انہوں نے بھی مل کر نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ جذبات کا اظہار کیا تو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا یہ بتاؤ تمہیں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں یا اللہ کے نبی اچھے لگتے ہیں یہ آپ نے کہا اور میں اٹھ کے گھر چلی جاؤ میں تم سے ناراض ہوں کسی گھر نہیں ہوں گا تمہیں یہ چیزیں چاہیے یہ محمد مصطفیٰ چاہیے جاؤ, اٹھ کے جاؤ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی ابھی جذبات میں ہیں ابھی اٹھ کے چلی جائے جاؤ میں کسی کی ہاں نہیں ہوگا اللہ کے نبی بیٹھ کے اس کو ایلا بولتے ہیں ایک مرد بیوی سے ناراضگی کا اظہار یوں کر سکتا ہے اس کو احساس دلانے کے لیے ایلا تھا فرمایا عمر میں نے ایلا کیا ہے ان بیچاروں نے یہ سمجھا کہ شاید سب کو جو میں نے کہا جاؤ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ طلاق ہو گئی عام روٹین میں لوگ یہی سمجھتے ہیں تو ان کو مغالطہ لگا ہے میں نے کسی کو طلاق نہیں دی میں آپ سے پوچھتا ہوں بات کی تہ تک کون پہنچے عمر بات کھل گئی یہ سچے ہیں لیکن مغالطہ لگا ہے یہ ہے تحقیق اللہ فحمۃ انجم فاسکم بے نبا فاسک اس شخص کو بولتے ہیں کہ فاسق کو شخص اطلاع ہے فاسک کسے بولتے ہیں فاسق اس شخص کو بولتے ہیں جس نے زندگی میں ایک مرتبہ ہی سہی کوئی بڑا گناہ کیا ہو زندگی میں بھلے ایک مرتبہ ہی سہی کوئی بڑا گناہ کیا ہو شراب پی ہو یا چوری کی ہو جی کوئی برا گنا زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہو یا زندگی میں ایک مرتبہ بھی بڑا گنا نہ کیا ہو لگاتار کوئی چھوٹا گنا کیا ہو کوئی چھوٹے چھوٹے گنا ہم چھوٹے گناہ تو روزانہ کرتے ہیں ہم تو گنہ گار ہیں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم گنا سے بچے ہوئے ہیں ہم گنہ گار ہیں تو گنہگار شخص سے کبھی بڑا گنا ہو گیا ہو یہ چھوٹے گناہ ہو جاتے ہوں اس کو فاسک بولتے ہیں فرمایا جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے فتح بھیا تحقیق کر لیا کرو تحقیق کر لیا کرو وہ جو بات تمہیں بتائی گئی ہے اگر اس کا تعلق کسی شخص سے ہے کسی قوم سے ہے بغیر تحقیق کے اگر تم کود پڑو گے الجھ پڑو گے بعد میں پتہ چلے گا بات یوں نہیں تھی پھر معافی مانگ ہوئے شرمندہ ہو گے۔ غلطی ہو گئی اگر اس چیز کا تعلق آخرت کے حوالے سے تو قیامت دل کی شرمندگی ہے ندامت ہے اور سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں یہ ہے معاملہ یہ ہے چھٹی آیت کہ لوگوں تحقیق کر لیا تو نتیجے تک پہنچ جاؤ گے تحقیق کرنا کوئی بیعت بھی نہیں کوئی توہین نہیں بلکہ نتیجے تک پہنچنے کا نام تحقیق ہے اللہ سب کو توفیق کتاب ہو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 مریضوں کے لیے دعا فرمائے اے اللہ تمام بیماروں کو سیتا فرما ہمارے نوجوان ساتھی ہیں بھائی عبد الوہب شوگر کا مسئلہ تھا آپریشن ہوا ہے پو کا انگوٹھا کٹ گیا ہے ابھی ہسپتال میں ہیں دعا فرمائے اللہ ان کو اور باقی تمام بیماروں کو اسے فرمائے اے اللہ تمام مریضوں کو اسے فرمائے مجھے بعض ساتھیوں نے تین دن پہلے کہا تھا کہ چودہ اگست قریب ہے چودہ اگست کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے میں نے کہا میری ایک ترتیب چل پڑی ہے چودہ اگست مجھ سے بہتر یہ جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے میں چاہتا ہوں اپنی ترتیب سے یہ صورت مکمل ہو جائے تو اسی لیے میں نے وہاں توجہ نہیں کی اور کچھ بھی نہیں بتایا آپ بہتر جانتے ہیں کہ چودہ اگست کو کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا اور اس کے بدلے آج ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا حکومت اکول کو رہا ہے Thank you.